اب جو مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر یہ لکھا ہے نا کہ خدا اور ولی میں فرق نہ سمجھو فرق سمجھنے والا مسلمان نہیں ہے یہ وہابی اور یہ مشرق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ناؤز اللہ یہ ولی اور خدا کو ایک سمجھتے ہیں یہ ولی کو خدا سمجھتے ہیں ارے بدھو بے وقوف تمہیں جو ولیوں کے دشمن ہو تو تمہیں کہاں دین کی سمجھ آئے اصل میں بزرگوں کا قول یہ ہے بزرگ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ولی اور خدا ولی اور خدا کے درمیان فرق نہ سمجھو کہ ولی ذریعہ ہے خدا تک پہنچانے کا کہ ولی کے پاس معرفت ہے خدا تک پہنچانے کی یہ راستہ ہے ولی جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا صحابہ میرے ہیں نے وہ ستارے دی ماند ہے جس طرح ہوں ستارے اپنے راہ آپ بندہ ستاریاں ہوا ستارے جدھر جدھر بندہ جا رہا ہے ستارے جانے ادھر چن جا معلوم ہوا ہوں حضور پاک نے ستاریاں نال جو تشبیح دیتی ہے تو فرما کے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ انہیں پیچھے لگ جائے منزل تے پڑ جائے گا جس طرح سرت فاتحہ شریف دن سرا تر یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا سرا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا غیر المحدوب علیہم و اور ان لوگوں کے راستوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا غضب غضب والے لوگوں کے راستے سے ظالموں کے راستے سے ہمیں بچا تو یہی وہ جو راستہ انعام والوں کا ہے وہ قرآن پاک میں فرمایا یہ جو فرمایا راستہ میں دکھا ایمان وال انعام والوں کا انعام والوں سے چار لوگ مراد ہے نبیین جین صدیقین اور شہداء اور صالحین اور یہ صالحین لوگ جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کامل ولی ہوتے ہیں تو یہ ولیوں کا راستہ چھوڑنے والے یہ تو قرآن پاک کے منقر ہوئے قرآن نسائی کے نسے قطعی کے منکر ہو گئے ظالم لوگ تو اللہ جلشان ہو اور ولی کے درمیان فرق سمجھنے والا مسلمان نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ولی راستہ ہے اللہ تعالی کی معرفت کا رنگ ایک ہے رنگ ایک ہے لیکن اثر مختلف ہے حقیقت تو ایک ہی ہے حقیقت تو ایک ہی ہے لیکن اس کے تو اثرات اس کے جو جناب علی جز ہے وہ الگ ہے وہ مختلف ہے حقیقت ایک ہے وہ اللہ ہے لیکن اس کے تجلیات یہ مختلف بندوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق وہ فرمائی یا واضح تو کوئی ولی خدا نہیں ہو سکتا اور کوئی خدا ولی نہیں ہو سکتا خدا خدا ہے ولی ولی ہے اور ولی اور خدا کے درمیان فرق سمجھنا یہ اس طرح ہے جس طرح کہ آپ اس بات کو سمجھے کہ ولی دراصل اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہے یہ بزرگوں کے کہنے کا مقصد ہے اور ولی کوئی خدا نہیں ہو سکتا خدا کوئی ولی نہیں ہو سکتا اصل میں ولی اور خدا کے درمیان فرق کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ولی کا راستہ ہو رہا ہے خدا کا راستہ ہو رہا ہے بلکہ خدا پاک کا جو راستہ ہے خدا کی معرفت کا وہ ولی کامل کے پاس ہوتا ہے یہ بزرگ فرمانا چاہتے ہیں لیکن یہ کہاں سے سمجھے حضرت میاں رحمت علی گھنگ شریف والے ان کے پاس نا ایک مولوی صاحب آیا کہیں لگا جی کوئی ولی کسی ولی کامل کی تلاش ہے میں بیت ہونا چاہتا ہوں نہیں غالبا ہاں یہ لاہور کے حافظ صاحب تھے ایک ان کے پاس اسلام آباد سے ایک مولوی آیا حافظ صاحب آئے کہنے لگے کہ بیت ہونا چاہتے ہیں کوئی آپ کے نظر میں ولی کامل ہے تو آپ نے فرمایا ہاں ضلع گھنگ گھنگ ضلع گھنگ یا ضلع شیخ گجروالہ کے اندر ایک ولی ہے کامل حضرت رحمت علی شاہ صاحب ان کا نام ہے اور وہ آپ نے وہ حافظ صاحب کہنے لگے انہیں ذات کی ہے اِنہ نے مولوی صاحب دسیا ہے کہ وہ جٹ ہوں جٹ تو آپ نے وہ کہن لگا وہ مروہی گا علم تے جنوں ناز ہو پھر ولی تو نہیں نا بلی کی کرامت تو نہیں سمجھ سکتا ولی کا مقام تے نہیں سمجھ سکتا کیونکہ علم کی کرامت اور علم کا اثر بھی اس وقت سمجھ آتا جس وقت مرشد کامل کی نگاہ ہوئے تو وہ کہن لگا کہ جٹ تے ولی نہیں ہو سکتا وہ کہہ چلو لے جاؤ مینو پھر ان کو میں آ کے گل بات کر لینا تینوں وہی گے کہ جٹ ولی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ لے گئے آپ گئے تو نماز پڑھا رہے سن نماز پڑھ کے اٹھے تے فرمایا حافظ صاحب آپ نے خود فرمایا فرمایا حافظ صاحب لوک شبہ پیدا ہون لگ گیا کہ جٹ ولی نہیں ہو سکتے تو وہ کہہدا جی بالکل نہیں ہو سکدے وہ کہہ پیر وارد شاہ دا شیر ہے وارد شاہ ولی سی کے نہیں وہ کہتے جی بالکل سن تو ہاوس صاحب کہ پیر وارد شاہ دا تے شیر ہے کہ وارس شاہ وہ کدی ولی نہیں ہو سکتا پتر جٹا موچیاں تے تیلیاں د نے فرمایا تو مرید ہویا جو نہیں تو تینوں ولیا سمجھ کے میں آئے آپ نے فرمایا یہ مطلب نہیں سی ہوں س بھلے شاہ آپ سید سن لیکن مرید آئیاں ہوئے سن کیوں جسیا محنت آرائیاں دا منڈا کرے تو سید بھی جک جیت کی گل ہے تو آپ نے فرمایا انہوں کا مطلب یہ نہیں سی تو شیر سمجھیا نہیں ہے آپ دا جو شعر ہے نا پیر وارث شاہ دا کہ وارث شاہ وہ ولی نہیں ہو سکتا پتر جٹا موچیاں تیلیاں لے آپ نے فرمایا جٹ جٹ لفظ کھنڈ نہ بنتا ہے جی جیم نال آپ نے نا فرمایا جیم تو دی مراد سی جاہل ہائے آئے ہائے آپ نے فرمایا اگے آپ نے فرمایا اگے کی فرمایا پتر کدی ولی نہیں ہو سکتا پتر جٹاں موچیاں تیلیاں دے آپ نے فرمایا موجی پہندہ پہنتا کہ میم نال آپ نے فرمایا سی میم نال مراد میں رکھ والا اپنے اپنوں اپنوں آپ آپ سمجھنے والا کہ میں بڑی چیز آ تو فرمایا تیلی کہہ دن دیا کہ جی تیل آپ نے فرمایا تکبر تکبر رکھنے والا آپ نے فرمایا پیر والد شاہ کے کہنے کا مقصد یہ مطلب یہ کہ او بندہ جیڑا جاہل ہے یا اپنے آپ نو بڑی ٹھاٹ باٹ سمجھنے والا ہے میں رکھنے والا ہے جاہل ہے تکبر کرنے والا کدی ولی نہیں ہو سکتا ہاں آپ دا مطلب یہ وگن جڑی جاتا نے نا ذات یہ انہیں شریعت نہیں ہے ہاں یہ تو ہوں بنیا نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا سی تمام لوگوں کو اس کافر مشرق منافق سارے سر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سو میں تو خدا ہے آ کہ نہیں اس وقت سارے نے کیا سی کہ مولا تا خدا ہے تو سا پالن والا خالق ہے سارا راضی کے مالک ہے سڈا اس وقت سارے نے وعدہ لیا سی یہ ذاتا کے بعد ہی بنیا نے شیخ تے ملک فلان فلان یہ نال کوئی بندہ آلہ نہیں بنتا ہوں یاد رکھا جی ہاں اگر ذات نال آلہ بننا ہوں یا ذات نہ گٹییا بننا ہوں تے پھر حضرت بلال سرکار ہبشی سن ہے انہوں نے کی گا معلوم ہوا اصل مرتبہ اور مقام انسان کو اس کے کردار کی حیثیت سے ملتا ہے ہاں یہ نہ سمجھو کہ وہ اونچی ذات والا ہے تو اس کا ادب کیا جائے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر سید ہو سید اس کے اندر غیرت نہ ہو سمجھو وہ مراثی ہے سید نہیں ہے کیوں سید زیادہ جو ہوتا ہے اس کی رگ رگ کے اندر غیرت بڑی ہوتی ہے غیرت کیوں آل نبی ہے مولا علی کی لالسیا مولا علی سرکار نے تو کعبہ شریف کا تو آپ کرتے وقت ایک شخص نے غیر عورت کی طرف دیکھا تو آپ نے تھپڑ رسید کر دیا یا وہ مولا علی مشکل کچھ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنی عورتوں کو بائک بھیجتے ہو اور وہ غیر محرم مردوں کو دیکھتی ہے اور غیر محرم مرد اسے دے انہیں دیکھتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی فرمایا اپنی عورتوں کو گھر میں قرار پکڑو گھر میں ان کو رہنے دو مولا علی مشکل کشا کی, کی غیرت پر صدقے جاؤں یہ تو وہ صحابہ جنہوں نے عورتوں کو ممنوع قرار دے دیا باہر جا کے نماز پڑھنا کیوں اب خدشہ ہو گیا تھا کہ یہ بے پردگی سے ان کے اندر جرائم آ جائیں گے تو منع فرما دیا ہیں اور اما عائشہ تو صدیقہ نے تصدیق بھی فرمائی کہ اگر نبی بھی ہوتے تو وہی وہ بھی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی حکم ان فرماتے ان کے اندر تو غیرت کوڑ کوڑ کر بڑی ہوئی تھی بھائی تو یہ کیسے ہی لاد ہے کہ اس کے اندر غیرت کوئی نہیں یہ اپنی عزتوں کو بیچ کھاتا ہے اپنی عزتوں کو یہ جناب علی گلی گلی بدار بدارنا چاہتا ہے اقبال مارا کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو اب ذاتوں کی نفی تو اقبال نے یہی کر دی وہ کہتا ہے سید بھی ہے مرزا افغان بھی ہے مرزائی بھی ہے داد تو مسلمان بھی آ گیا کہ نہیں وہ سید بھی اندر آ گیا کیوں اقبال ہو اقبال وہ تو سید ہے اس کی تعظیم کرو اقبال کہتا ہے نہیں سید نہیں ہے وہ چوڑا ہے جو نبی کی شریعت اور نبی کی عزت کا محافظ نہ ہو چوڑا ہے سید نہیں اور جو نبی کی عزت کا تحفظ محافظ ہے والا ہے وہ سید ہے یا غیر سید ہے ہمارے لیے وہ سر کا تاج ہے اور ہمارا حقہ ہے